ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہ ہو مگر جو حکم دے خیرات آ اچھی بات آ لوگوں میں صلاح کرنی کا اور جو اللہ کی رضا چاہنی کو عیسا کرے اسے انقرب ہم بڑا ثواب دیں گے